ونسألهم ونستطفقهم ونقردهم ونفقهم ونفقهم عليهم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکا نبعی نبیون کا نمر اوکم علیہ سلاۃ و تسلیم محترم بھائی اور دوستوں یم محرم الحرام ہے اور چودہ سو انتالیس سن ہجری کا آغاز ہے آج اس اسلامی سال کا پہلا دن ہے چودہ سو انتالیسواں سن ہجری شروع ہو رہا ہے ہجرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے بظاہر یہ تشریف لے جانا مکہ مکرمہ کے اندر عرصہ حیات تنگ ہو جانے کی وجہ سے مشتقین مکہ کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں اس کا باعث بنی لیکن اللہ جلشانہ کی حکمت بالغاہ تو کچھ اور ہی اس کے اس کے نتائج اور ثمرات تھے جو مدینہ منورہ جا کر پورا ہونے تھے اس واقعے کو مسلمانوں کی مسلمانوں کے کی کیلنڈر میں اور پوری سیرت کی کی تاریخ میں سب سے اہم ترین سمجھا گیا اور اسی سے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے زمانے میں ہجری کیلنڈر کا رواج ہوا گزشتہ جمعے میں ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ان کی سیرت اور ان کے فضائل اور ان کی حیات و خدمات پر بات کی تھی یکم محرم الحرام امیر المنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بیشتر محرقین اور محدثین کے نزدیک آپ پر ذی الحجہ کی آخری تاریخوں کے اندر حملہ ہوا تھا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اور تین دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یکم محرم کو آپ کا انتقال ہوا ہے بعض حضرات نے ذی کی آخری تعریفوں کا بھی ذکر کیا ہے لیکن بیشتر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو استثناء یا خصوصیات حاصل ہیں جو ان کو صحابہ کی پوری جماعت کے اندر ممتاز کر دیتی ہیں اس میں سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کو مراد رسول کہتے ہیں مراد کا مطلب ہوتا ہے جس کو چاہا جاتا ہے جس کو مانگا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ابتدائی زندگی کے اندر جب دعوت اسلام انتہائی مشکلات اور پریشانی سے گزر رہی تھی تو اللہ جلشانوں سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما بعض روایات میں آتا ہے کہ دو میں سے ایک مانگے تھے کہا یار وس... یا اللہ یا تو عمر ابن خطاب عطا فرمایا یا امر ابن ہیشام جس کو ابو جہل بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی پشت کے اوپر اسلام کی نصرت کے لیے ان کو کھڑا کر <خر> <صف> آپ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے مورخین نے دو واقعات کا ذکر کیا ایک تو وہی آپ کی ہمشیرہ کے منہ سے قرآن سننے کا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کسی ایک طرف سامنے ہوں گے کہنے لگے مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں یہ کیا پڑھتے تو میں خانہ کعبہ کے پردے کے اندر سے ہوتا ہوا اس دوسری طرف سے اس جگہ آیا جہاں پڑھ رہے تھے لیکن پردے کے پیچھے چھپ گیا کہتے ہیں آپ سورہ حاکہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور جیسے مکی صورتوں کا انداز ہے ان کے اندر ایک تسلسل ہے ایک روانی ہے تو چند آئے میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ بڑا شاندار کلام ہے تو میرے دل کے اندر یہ آیا کہ کیسی شاعری ہے کیسا موضوع کلام ہے کیسی موسیقیت ہے اس کے اندر آپ خود سوچیں کہ جب قرآن خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا جاتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا اس کا جس پہ قرآن نازل ہوں تو کہتے ہیں میرے تب دل میں یہ آیا کہ کیسی شاعری ہے تو اسی وقت آپ نے سور حاکہ کی آیت پڑھی کہ و ہوا بے شاعر یہ شاعر کا قول نہیں ہے یہ شاعری کی باتیں نہیں ہیں کہتے میرے دل کے اندر آیا کہ میں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ لفظ یہ آیت تلاوت کی کہ وہ ہوا بے شاعر تو لگتا ہے کہ یہ کاہن کاہن ستارہ شراز کو کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کے حالات بتاتے ہیں لوگوں کے دلوں کے حالات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ آیا کہ یہ تو شاید تو نہیں تو کاہن معلوم ہوتے ہیں تو آپ نے وہ عائد تلاوت کی اسی روانی میں اما ہوا بقول کاین یہ کاہن کا قول نہیں تو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی نماز پوری کر کے چل پڑے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو آپ نے مجھے دیکھ کر آپ کافی آگے کے قدموں کی آہٹ آئی تو مجھے دیکھ کر مڑے میری طرف اور سخت لہجے کے اندر مجھ سے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے میرے پیچھے ہو تو کہا میں نے کہا کہ میں نے آپ سے قرآن سنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بعض حضرات نے اس کو ذکر کیا اور بعض حضرات نے جو زیادہ سیرت نگاروں نے واقعہ ذکر کیا ہے وہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کے گھر کا ہے کہ جب یہ اور وہ واقعہ چونکہ زیادہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے اس کے زیادہ مسترد معلوم ہوتا ہے دوسرے زاد نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے لیکن اس پر آپ کے دل کے اندر اسلام کے لیے جگہ تو بن گئی تھی لیکن اپنے اسلام کا اظہار اس کے اوپر نہیں فرمایا اسلام کا اظہار اسی موقع پر کیا جو حضرت فاطمہ خطاب اپنی ہمشیرہ کے گھر کے اندر ان کی ہمشیرہ کی شادی اشرا مبشرہ کے اندر مشہور صحابی حضرت سعید ابن زید ان سے ہوئی تھی حضرت سعید ہیں ان دس صحابہ میں لیکن خاموش مزاج آدمی تھے اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان دس جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے ان میں سے سب سے غیر معروف لوگ عام طور پر جن کو نہیں جانتے وہی حضرت سعید ابن زید ہے ورنہ باقیوں کو تو سب جانتے حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان حضرت علی حضرت طلحا, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت بیدہ ابن جراح اور یہ دسویں یہ سعید ابن زید تو یہ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ خطاب کے شوہر تھے اور ابتدائی زمانے کے اندر اسلام لانے والوں میں سے جن لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر سے ان میں سے ایک مشہود نام سید سیدنا خباب کا بھی ہے یہ حضرت خباب ان کے گھر کے اندر ان دونوں میاں بیوی بی کو قرآن پڑھا رہے تھے تو امر فاروق تلوار ہاتھ میں لیے مکہ کے اندر مستقل سازشیں ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے مشرقین کے ہم باتیں ہوتی تھیں تو عمر فاروق اپنی طبیعت کی جرت اور اپنی شہامت اور اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے کہنے لگے کہ تم لوگ ادھر ادھر مشرقی نے مکہ سے کہا سرداران نے قریش سے کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو اور ان کے پیٹھ پیچھے یہ منصوبے بناتے ہو سازشیں کرتے ہو سیدھا سیدھا ان کا کام تمام کر دو تو انہوں نے کہا کون کرے گا تو کہنے لگے میں کر دوں گا جری تو تھے بہادر تو تھے وہ تلوار لے کر نکلے کسی نے رستے کے اندر دیکھ لیا تو کہا کہ اپنی بہن کے گھر کی خبر لو بہن کے گھر گئے تو ان کے قدموں کی آہٹ سے بہن بھی سمجھ گئی حضرت خباب بھی سمجھ گئے سعید بھی سمجھ گئے حضرت خباب تو چھپ گئے گھر کے اندر کہیں بہنوں ہی کو جا کے انہوں نے پکڑ لیا حضرت سعید ابن زید کو اور بہت مارا آتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے اور تلوار تو ہاتھ کے اندر تھی تو بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو انہوں نے ان کو مارا لہو ہو گئی تھی تو ان کی ہی بہن کہنے لگی عمر اگر آج تم ہمیں جان سے بھی مار دو تو یہ بات سن لو کہ ہم اللہ جلشانوں کی وحدانیت پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں ہم اسے ٹلنے والے نہیں ہیں اس بات سے اللہ نے دل نرم فرما دیا کہ جب بہن کا یہ عزم سنا تو اس کے اوپر دل نرم ہوا کہا سناؤ دقت ہم نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی میز کے اوپر ایک تپاہی جس طرح ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اوراق رکھے تھے جس سے حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ میں دیکھوں یہ کیا ہے ان کی بہن نے کہا اس کو ہاتھ مت لگاؤ کہا کیوں تو کہا کہ تم پاک نہیں ہو اور تو کیا انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا کرنا ہو ان کا آپ کو کرنا کہ غسل کرنا ہو تو انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ قرآن کہتے جب خود فرماتے تھے کہ جب انہوں نے بسم اللہ پڑی اللہ کا نام لیا تو میرے دل کے اوپر جیسے ایک گھونسہ مارا کسی کہ اللہ کے نام کی ایک عظمت دل کے اوپر محسوس ہوئی تو یہ بہرحال وہاں مسلمان ہو گئے اور اسی حال کے اندر پوچھا حضرت خباب نکل آئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو پانسہ پلٹ گیا پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ صفا کے پہاڑ کے دامن میں جو ارقم کا گھر ہے جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا جو مسلمانوں کی پہلی درس تھی جب تک مسلمان حرم میں نہیں جا سکتے تھے ظاہر بات ہے حرم مکی میں خانہ کاوہ میں تو مسلمان نہیں جا سکتے تھے نہ اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا لوگوں نے نہ صحیح طرح مکے کے معاشرے میں کسی کو پتہ تھا چند معروف لوگوں کا تو پتہ تھا اوبکر صدیق کا سب کو پتہ تھا کہ حضور کے رفیق ہے باقی لوگوں کو حضور کا حکم یہی تھا کہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھیں نہ بتائیں کسی کو تو آپ وہاں پر چل پڑے صفا کی طرف کوہے صفا کی طرف اور اس کے جڑ کے اندر اس کے دامن کے اندر سے دار ارقم تھا تو وہاں کسی نے باہر جو صحابی پہرے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں ہاتھ کے اندر تلوار ہے تو اندر گئے تین دن پہلے سیدنا حمزہ ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ اندر جا کر انہوں نے بڑی ہیبت میں کہا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے سب لوگ باقی لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سعیدنا حمزہ کے علاوہ باقی لوگوں پر خوف تاری ہوا کہ خدا جانے کس ارادے سے آ رہے ہیں حمزہ دراز سے لیٹے ہوئے تھے لیٹے لیٹے کہا کہ کھول دو دروازہ اگر خیر سے آ رہا ہے خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو خیر پائے گا شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی تلوار سے سر قلم کر دوں گا تو آئے تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا تو کہنے کہ یا رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے آیا کہ جیسے ہی یہ کہا حضور تمام سیرت نگار کہتے ہیں حضور نے بواز بلند فرمایا کہ اللہ اکبر اور حضور کی اس تقبیر کے ساتھ سارے صحابہ نے تقبیر بلند کی حتیٰ کہتے ہیں کہ تقبیر کی آواز حرم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچی اور وہ حیران تھے کس بات پہ نعرہ لگایا گیا ان کے اسلام کے اوپر اس قدر خوش ہوئے صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری حضرت عمر کی سیرت کو تین جملوں کے اندر سمیٹا ہے فرمائے کان اسلام فتحا حالانکہ مکہ ابتدائی زندگی کا زمانہ ہے کہا کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایسا تھا جیسے فتح فتح ہمیں نصیب ہو گئی ہے مکہ ہم نے فتح کر لیا ہو جیسے وہ ہجرت ہو اور ان کی ہجرت ہمارے ساتھ ہم تو بڑی کسم پرسی کے عالم کے اندر نکلے ہجرت کے لیے چھپتے ہوئے خوف سے راتوں کو اور کوئی رستے سے لوٹایا جا رہا ہے کسی کی بیوی روک لی جائے گئی ہے کسی کے بچے پکڑ لیے گئے ہیں کسی کا پیچھا کیا جا رہا ہے کوئی ایک رستے سے جا رہا ہے کوئی دوسرے رستے سے جا رہا ہے کہ عمر فاروق کی ہجرت ہمارے لیے ایک نصرت تھی تو آپ نے ہجرت بھی بڑی شان کے ساتھ فرمائی تھی اپنی تلوار اٹھائی اپنے نیزے اپنے نیزے اٹھائے اپنے تیر ڈالے اپنے ترکش کے اندر اور سیدھا خانہ کعبہ کے اندر گئے اور طواف کیا طواف کرنے کے بعد بیچ بستے ہر مکی کے اندر کھڑے ہوئے سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ میرا رستہ روک لے میں عمر ابن خطاب مدینے جا رہا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں سے اٹھے اور ان کے رستے کے اندر کھڑا ہو جائے تو کہا کہ اس شان سے ہجرت کی ان کی ہجرت ہماری نصرت تھی وہ عمارت ہو رحمتن اور کہا کہ وہ ان کو جب اللہ نے امیر المین بنایا تو وہ تو پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک رحمت تھے ایک سایہ تھا امت مسلمہ کے اوپر دس سال چھ مہینے آپ کی خلافت کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے کے اندر جو نئی چیزیں جس سے جو جس جن چیزوں کی جن شعبوں سے جن شعبہ ہائے زندگی سے انتظام و انسلام کے جن کاموں سے مسلمان ناواقف تھے وہ آپ کی کے دورِ عمارت کے اندر شروع ہوئے اس کے لیے سیرت نگاروں نے محدثین نے بعد میں حدیث کے شارحین نے اولویات عمر کے نام سے باپ قائم کیے کہ وہ چیزیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی آپ سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں تھی اسی آپ کے ساڑھے دس سال کا جو خلافت ہے سعیدہ البر صدیق کا دور تو بہت مختصر تھا ڈھائی سال کا دور تھا تقریبا تو یہ جو کچھ ہوا آپ ہی کے دور کے اندر ہوئے. بعض حضرات کہتے ہیں بائیس لاکھ مربع میل بعض کہتے ہیں پچیس لاکھ مربع میل بعض کہتے ہیں اٹھائیس لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحد آپ کے دور کے اندر وسیع ہوئیں اپنے زمانے کی دونوں سپر پاورز روم اور فارس دونوں عمر فاروق کے زمانے کے اندر فتح ہوئے بڑی شان کے ساتھ جب کیسر کا سامان مدینہ کے اندر آیا مال غنیمت کے اندر ہر چیز آئی دی. یہ اس زمانے کی ان کی طاقت کا تصور اور ان کے جو تمدن تھا اور جو ان کے یہاں چیزیں تھیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا ان عرب صحرا نشینوں سے کتنا زیادہ فرق تھا یہ حضرات تو سیدھے سادے تھے اور صحرا کی زندگی تھی کھانے پینے میں پہننے اوڑھنے میں تعمیرات کے اندر ہر چیز میں سادگی تھی اور قیصر و کسرا کے درباروں کے اندر تو اس زمانے کا تمدن اپنے عروج کے اوپر تھا جو جدید سے جدید چیز اس زمانے کی جو جدت ہو سکتی تھی اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی اس زمانے کی صنعت و حرفت ہو سکتی تھی اس زمانے کی جو تعمیرات ہو سکتی تھی اس کا عروج اور اس کا کمال ان دونوں درباروں کے اندر موجود تو جب کیسر کا تخت آیا اور کیسر کا تاج آیا اور کیسر کا لباس آیا اس کی مختلف قسم کے لباس تھے لشکر میں جانے کا الگ لباس تھا دربار میں بیٹھنے کا الگ لباس تھا تو جب سارا سامان مالک غنیمت کی شکل میں آیا تو مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے قداور اور بڑے خوبصورت تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر وہ سارا سامان ان کو پہنوایا جو قیصر پہنا کرتا تھا وہ اس کے اس کا لباس بھی پہنوایا کہتے ہیں ایسے عجیب لباس اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے سونے کی تاروں سے وہ سلاوا وہ لباس پہنایا وہ جبے پہنائے وہ اس کا اماما اس کا کہتے ہیں جب اس کا تاج اٹھا کے ان کے سر پہ رکھا صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمیں ایسے لگا جیسے سورج اس کے سر پہ کسی نے رکھ دیا ایسی اس میں سے روشنی اور شعائیں نکل رہی تھی ان کو وہ سب پہنا کر مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ دیکھو کہ ان لوگوں کی چیزیں ذیلی ہو کر تمہارے قدموں میں اللہ نے پھینک کی جی ایسی چیزیں جن کو تم نے آج سے پہلے دیکھا بھی نہیں تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا جن چیزوں چھتیس سو علاقے تین ہزار چھ سو صوبے شہر علاقے آپ کے زمانے کے اندر فتح ہوئے ہیں اور ایک روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ کسی تجارتی سفر کے اندر شام کی طرف گئے تھے وہ یہ علاقہ روم کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر تو ان کو کسی نے کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا وہ ان کے پیچھے پڑ گئے یہ بھاگے تو اکیلے تھے تنہا تھے تو کہتے ہیں یہ بھاگ رہے تھے تو لوگ ان کے پیچھے تھے تو ایک کلیسا کے سامنے ایک پادری کھڑا ہوا تھا اس پادری نے ان کو دور سے ان کو غور سے دیکھ رہا تھا یہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گزرے تو اس نے دروازہ کلیسا کا کھولا ان کو اندر کر دیا اور وہ جو بھاگنے والے تھے وہ پیچھے سے آگے نکل گئے تو اس نے کہا کون پادری نے ان سے پوچھا کہا کہ عرب قریش سے نام کیا ہے کہا کہ عمر ابن خطاب نام کہا پادری نے کہا کہ کس شہر کے ہو تو اس نے کہا کہ مکہ کہا تمہارے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں کیا کہنے لگے کہ انقریب کرے گا ایک تمہارے ہاں نبوت کا دعویٰ ہوگا تم اس کے خاص آدمی ہو تو اور اس کے بعد تمہیں حکومت کی باغ دور تمہارے ہاتھ کے اندر آئے گی اور میرے سارے علاقے تمہارے دور کے اندر فتح ہوں گے اس پر اس روایت پر جرح کی یہ سیرت نگاروں نے بہت زیادہ لیکن جنہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ جب آپ اس علاقے کو فتح کریں گے تو میرے کلیسا کو مسمار نہیں کریں گے آپ حیران تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے لیکن جی لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب حضرت عامر ابن العاص اور حضرت خالد ابن ولید اور یہ جو مختلف حضرات جن کے جو ان علاقوں کے فاتحین ہیں کہ جب یہ یہاں پر جا رہے تھے تو آپ نے اس کلیسا کے بارے میں خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے میں نے اس کو امان دی ہوئی اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل میں حضور کے رفقاء کے اندر ان کا ذکر تھا اس لیے کہ بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا اور وہ وہ تو صلح کے ذریعے سے ہاتھ آیا تھا تو اس وقت بھی وہاں کے پادریوں نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے امیر المنین کو بلا لو اور ہم ان کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے بیت المقدس کی اور ہماری کتابوں میں کچھ علامات ہیں اگر وہ علامات ان کی ہم نے پہچان لی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم لوگ ہی وہ لوگ ہو جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان اہل کتاب نے پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے آپ کی رشتہ داریاں بھی ساری کی ساری ایسی باسعادت ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس سے ہوئی تھی اور یہ حضرت خنیس بدر کے اندر زخمی ہو کر شہید ہو گی. بدر کا جو مارکا وہ ہو, بدر ہوا دو ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی اکیس سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تو آپ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی تو خیال آیا آپ حضرات نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ بدر ہی کے موقع پر جب جا رہے تھے مسلمان تو حضرت رقیہ بھی مارتیں حضور کی صاحبزادی اس لیے عثمان غنی کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے رسول اللہ فرمایا تھا کہ رقیہ کی تیمار داری کریں اور جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کی قبر پر عثمان غنی مٹی ڈال رہے تھے تو عثمان غنی کی اہلیہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا بدر کے دنوں میں اور ادھر حضرت عمر کے داماد حضرت خریش کی شہادت ہو گئی بدر کے اندر اور حضرت حف، حضرت حفصہ جو تھیں وہ بیواہ ہوگی تو حد عمر نے حد عثمان غنی سے کہا سوچا میں نے کس کو کہوں تو کہا میں نے سوچا وہ عثمان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. تو حد عثمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لیں تو عثمان خاموش ہو گئے اور کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دیجیے تو کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا تو میں انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو دو چند دنوں کے بعد میں نے پھر پوچھا میں نے کہا میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ میرا اس وقت نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہنے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ پھر میں مجھے خیال آیا میں کس کو کہوں تو میں نے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے کہا میری بیٹی بیوہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کریں کہا تو ابر صدیق بالکل خاموش ہو گئے مجھے جواب نہیں دیا کہتے ہیں اگر کہ عثمان کے انکار سے مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اب بکر صدیق کی خاموشی سے مجھے افسوس ہوا تو میں نے کچھ دن کے بعد رسول اللہ سے عرض کیا میں نے کہا رسول اللہ میں نے عثمان سے کہا انہوں نے تو مجھے جواب دے دیا اور میں نے اپنے سب سے عزیز دوست ابو بکر صدیق سے کہا انہوں نے مجھے جواب بھی نہیں دیا تو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر حفصہ کو اللہ تعالیٰ عثمان اور ابو بکر سے اچھا شوہر دے دے گا اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی دے دے گا کہا کہ میں نے خوش ہو گیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ہے کیا اس بات کا مطلب کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ حفصہ کو ابو بکر سے اور عثمان سے اچھا شوہر دے گا اور عثمان کو حفظہ سے اچھی بیوی دے گا تو کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جب آپ نے خود حضرت حفصہ کا رشتہ طلب فرمایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا اور یہ دونوں حضرات اس لیے خاموش ہو گئے تھے کہ حضور نے اپنے اس ارادے کا ان کے سامنے اظہار کیا تھا حضور نے اپنے ارادے کا ذکر کیا تھا ان دونوں حضرات کے ان کو پتا تھا کہ کچھ دنوں میں حضور رشتہ مانگیں گے اس لیے ان دونوں حضرات نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا اور عثمان غنی کا رشتہ ان میں کلثوم اپنی صاحبزادی سے کر دیا تو وہ حضرت حفصہ سے ظاہر بات ہے کہ حضور کی بیٹی تھی تو وہ ان کے ہاں رشتہ ہوا اور یہ داماد ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے اس حوالے سے آخری عمر کے اندر آپ کو یہ شوق ہوا کہ آپ کا خاندان ربوت کے ساتھ رشتہ گہرا ہو تو آپ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مانگا تھا اور بالکل آخری زمانہ تھا آپ کا خلافت کے آخری دور کے اندر عرت علی مرتضی نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ دیا اور ان سے بھی دو بچے آپ کے پیدا ہوئے اس لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر بھی ہیں تو حضور کے گویا کے داماد بھی ہوئے ایک طرح سے سسر بھی ہیں اور داماد بھی ہیں یہ گہرے رشتے ہیں آپ کے اس کے اوپر اور اللہ جل نے جن چیزوں کا ذکر میں دو چیزیں عرض کروں وقت بھی ختم ہو رہا ہے وہ جو اولویات کا ذکر میں نے کیا کہ وہ شعبے جو آپ کی زندگی کے اندر قائم ہوئے مسلمانوں کے اس سے پہلے ان شعبوں کا ذکر نہیں تھا بیت المال آپ کے زمانے میں قائم ہوا عدالتیں اور قاضی آپ کے زمانے کے اندر باقاعدہ بنے پولیس کا محکمہ فوج کی چھاونیاں مساجد کے لیے پہلی دفعہ آپ کے زمانے کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ چار عام مسجدیں اور ساتھ سو جامع مسجد جامع مسجد بڑی مساجد کو کہا جاتا تھا آپ کے زمانے بنی باقاعدہ علما اور موزمین اور خادمین کا تقرر ہوا ان کو بیت المال سے وظائف ملا کرتے تھے اس سے پہلے یہ نظام موجود نہیں تھا اسی طرح پیدائش کا اندراج مردم شماری تاریخ اسلام کی پہلی مردم شماری آپ کے زمانے کے اندر ہوئے. بچوں کی پیدائش کا اندراج ہوتا تھا بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا ایک رات کو گشت کر رہے تھے نا خاتون کا بچہ رو رہا تھا ایک دفعہ گئے اس گلی کے اندر تو بچہ روتا نظر آیا چلے گئے دیکھا آواز آئی واپس آئے پھر بھی رو رہا تھا کہیں اور سے چکر لگا کر آئے پھر بھی رو رہا تھا پہلے تو انہوں نے سوچا بچے روتے ہیں پھر گھر خٹ دروازہ کھٹکھٹایا اس خاتون نے باہر نکلا شہر نکلا اس کا باہر کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے مسلسل کہا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی اس کی ماں کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہوا ہے کہ جس بچے کی جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا دودھ پینا چھوڑ کر دوسری خوراک پر آ جائے گا تو اس کے لیے وظیفہ بیت المال سے ہوگا تو بچہ ایک سال کا اس کی ماں جاتی دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو جائے تڑپ اٹھے اس بات کے اوپر کہنے لگے عمر کتنے بچوں کو رلایا ہوگا تو اس کے شوہر سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ اس بچے کو دودھ پلائے اور کل آ کر اس کا وظیفہ بھی مقرر کرا لے اگلے دن سے حکم جاری کیا کہ بچوں کی پیدائش پہ وظیفہ ہوگا دودھ چھڑانے پر نہیں ہوگا مائیں بلاوجہ وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائے تو یہ مردم شماری نہریں نام آتے ہیں کتابوں میں کون کون سی نہریں آپ کے زمانے میں جیل پہلا آپ کے زمانے کے اندر بنا ہے ورنہ جیل کا تصور نہیں تھا اسی لیے بڑی سخت دی جاتی تھی کہ جیل نہیں تھا جو سزائیں یکمشت دی جائے گی آپ کے زمانے کے اندر پہلی دفعہ جیل بنا اسی طرح یہ جو تنخواہیں ہیں ملازمین کی بیت المال سے باقاعدہ خود بیت المال ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر ایک بیت المال بنا تھا لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا تھا جو غنیمت آتی تھی اسی دن تقسیم ہو جاتی تھی اس کو ذخیرہ کر کے اس کو رکھا نہیں جاتا تھا آگے کے لیے آپ کے زمانے کے اندر پہلی دفعہ اس کو رکھا اور اس کو تقسیم کرنے کا دور بنا آخر میں ایک روایت ہے میں اس سنا کر بات ختم کروں اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور بڑی عجیب ہے آپ نے حذیفہ ابن یمان کا نام سنا ہوگا حذیفہ وہ صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ میں مجھے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں شر کے <تصح> <تصح> میں پوچھا گیا فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں بے بئی نمان جلوس ننین دا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سارے عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے اور ضیفر یمان کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ اکم یحفظ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فتنہ فتنے کے اندر تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے فتنے کے بارے میں کس کو یاد ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے اور میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کے مال میں اس کی اولاد میں اس کی چیزوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے اور بہت سے فتنے ایسے ہیں جو عبادات سے جو نیکی سے امر بالمعروف معروف سے نماز سے روزوں سے ٹل جاتے ہیں گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے وہ ٹل جاتے ہیں, <تصفح> <تصفح> کہتے ہیں، کمر فاروق نے فرمایا نہیں میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا عن سنہاد اسلوک میں تم سے ان عام فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا میں آپ سے اس فتنے کے بارے پوچھتا ہوں بلاک اللتی تموج تم البحر وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا سمندری طوفان کی طرح آئے گا زیرو زبر کر دے گا ہر چیز کو اس فتنے کے بارے میں تو حذیفہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا لئی سا علیہ کا منہ ب سنیا امیر امر آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس فتنے سے آپ کو خطرہ نہیں ہے ان اس فتنے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے مغلق دروازہ ہے. صحابہ حیران تھے کسی کو نہیں آ رہی تھی بات کہ کیا ہے؟ دروازہ کیا ہے؟ پوچھا کہ سر الباب ام یفتح یہ جو میرے اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا اب نے فرمایا کہ اگر یہ توڑ دیا گیا لا يخلق أبداً پھر یہ کبھی بند نہیں ہوگا اور امت کے درمیان ہیں کہ اس دروازے کے پار فتنے ہیں اور وہ دروازہ بند ہے اس لیے فتنے امت میں نہیں آ سکتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سے تم پوچھ نہیں مسروخ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس کے اندر ہم نے مسروخ سے پوچھا کہ یہ دروازہ کون ہے جو امت اور اور فتنوں کے درمیان ہے تو ان کا یہ دروازہ خود عمر خطاب کہ جب تک یہ زندہ اس امت کے اندر فتنہ نہیں آئے گا لیکن یہ دروازہ کھلے گا نہیں یہ دروازہ توڑا جائے گا یعنی شہید کیا جائے گا ان کو تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ دروازہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا اور باقی عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کیسے کیا ہوا عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا علی مرتضیٰ کے دور میں کیا ہوا سید عمیر معاویہ کے دور میں کیا پھر وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا جس کو عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو یہ کھلے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہمیں ان کی سنت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیف